الحمدللہ <سؤال> نحمده و نستغینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه اوض من سرور و انفسنا و من سیئات من يهد الله خلا مضل للا و من يغضل للا حدیع لہ اشهد باللہ ایلاللہ و احضہ للا شریک لہ اشهد باللہ محمد و رسولو اما ابات باظ بللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہو اللہ انہوں نے انکتبا رہے کیا اسیام اکمان کتبا للادینا من قبل لکم لعلی اللہ تعالی و اللہ تعالی و و ہر دارا پہلے اپنے افراد کی تربیت کرتا ہے ان کو کچھ بنیادی کورس پڑھاتا ہے سکھاتا ہے پھر وہ تربیت دے کر ان کو میدان میں نکال کر ان سے کام لیتا ہے اور کام لینے کے بعد وقتے وقت کے ساتھ ان کو پھر واپس بلاتا ہے تاکہ ان کی تربیت کا ریفریشر کورس کرایا جائے انہیں اور کوئی بات بھول بھال گئی ہو کوئی رہ گئی ہو یا کوئی نئی تحقیق آئی ہو تو اس سے اس کو روشناس کرایا جائے تو ہمارا جو ادارہ اسلام کا ہے اس نے پہلے ایک بنیادی تربیت دی ہے انسانوں کے گروہ کو جو کئی سال میں مکمل ہوئی ہے اس تربیت کے مطابق عالم انسانیت کے نظام انسان نے اس گروہ کو نکال کر اس سے کام لیا گیا ہے اوپر چونکہ اس گروہ کو تا قیامت انسانوں کو سنبھالنے کا کام سفرد کیا گیا تھا اس لیے اس تربیتی نظام کی حفاظت کا اور اس کے ہر دور میں صحیح طور سے باقی رہنے کا ایک بہت محکم نظام کیا گیا ہے اور اسی نظام اسی تربیت اسی ریفیشن کورس کا ایک نقشہ ہر سال رمضان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے انسان کا نفس ہے کہ یہ مسلسل پابندی کو برداشت نہیں کرتا اس لیے اللہ تبارک تعالی نے اس کے لیے عبادات میں تنوع رکھا ہے ورائٹی رکھی روزہ ہے ذکر ہے نماز ہے مختلف چیزوں کو سامنے لایا گیا مسلسل جو ہے پابندی میں نہیں جا سکتا لیکن اس کے نفس کی ایک یہ بھی وہ ہے خاصیت ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کسی چیز کا کو پابند کرا دیا جائے اس پابندی کا اثر ایک عرصہ دراز تک اس پر رہتا ہے تو اس کے لیے اس کو سالانہ رمضان کی شکل میں ریفریشر کورس دیا گیا اور روزے کے ساتھ مختلف جو رمضان کے مہینے کے ساتھ جو مختلف عرصے میں نے پڑھی اس کی تربیت کے پانچ اعمال ہیں ایک روزہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزہ ہے جس طرح فرض کیا گئے پہلے لوگوں پر تاکہ اس کے نتیجے میں تم متقی ہو جاؤ دوسرا جو ہے تو کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا یعنی کہ خاص طریقے سے رمضان میں قرآن مشغول ہونا ہے قرآن مشغول ہونے سے تمہاری تربیت ہوگی روزہ سے تربیت ہوگی اور قرآن مشغول ہونے سے تربیت ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاب کا تذکرہ کیا گیا کہ روزے کے دن میں تو کھانے پینے سے اور عورتوں سے ملنے سے پرہیز ہے لیکن راتوں کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے بعد اگر تم احتکاف میں ہو تو اولا تو باشرونساجد کہ تم رات کو جو ہے تو نہیں مل سکتے یہ ہے قمر اس میں اور بھی ہے وہ احتکاف ہے اور یہ اللہ عظیم فرید الطام مسکین جن کی طاقت اور ان کا بس چلے تو وہ صدقہ فطر بھی دیں، چوتھا عمل جو جس سے تربیت ہوگی فائدہ ہوگا وہ صدقہ فطر کا عمل ہے اور پانچویں بات جو وہ عمومی ہے کیس کے دوران ایک تو ہر وقت سے بچنا اور ذکر فکر میں اللہ کے ساتھ لو لگانے میں مشہور ہونا ہے لیکن رمضان میں خاص طور سے گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذکر فکر میں لگانا ہے اور اگر ہم ایک کم قسمت اور بدقسمت دور سے نگز رہے ہوتے اور ہمیں عربی اگر اتنی بھی آتی ہوتی جتنی انگریزی آتی ہے اور پھر ترابی میں قرآن سنایا جاتا تو واقعی یہ ایک ریفریشر کورس ہوتا اور ہر ایک آدمی کو یاد دہانی ہوتی کہ عقائد کے بارے میں کیا باتیں ہیں امال کی عبادات کے بارے میں کیا باتیں ہیں اخلاقیات کے بارے میں کیا باتیں ہیں اور معاشرت کے بارے میں کیا باتیں ہیں سارے جو ہے نصاب دہرایا جاتا یہ آدمی عمرے پر حج بھر جاتا ہے اور ہر مین کے امام صاحبان قرآن کو بڑے سر سے بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ اور یہ عرب جو آئے ہوئے ہی ہوتے ہیں تو بالکل ایسے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو جو سن رہے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کو یاد دہانی ہو رہی ہے ان مقامات پر بلا کر ان کو یاد یاد کرائی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ احکامات ہیں یہ احکامات یہ احکامات تو اگر ہم پر اللہ کا فضل ہوتا اور ایک جاہلی الزام تعلیم سے ہم نہ گزرے ہوتے اور اتنی عربی بھی جانتے ہیں جتنے آپ انگریزی جانتے ہیں اور پھر آپ قرآن سنتے تو پھر آپ کو لطف آتا کہ خود یہ قرآن اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اسے روک کھڑے ہو جاتے ہیں اور سبت و جلود و مقلوب و ملا ذکر اللہ اللہخلحدیث کتاب ام متشاب تخ شعرب سمت علی نجلود مغلوبی کے ساتھ سنے آدمی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں دل نرم ہوتا ہے اور جلد نرم ہوتی ہے جلد اس کی تاثیر کو محسوس کرتی ہے دل اس کی تاثیر کو محسوس کرتا ہے اور اسلحہ رشید صاحب دکھا رہے کہ ایک ان پڑھ آدمی یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ اور کوئی تھا اور, اور کوئی یو ہے یہ کوئی اور کلام ہے وہ کسی زبرد شریف میں لایا گھر پر تو اس کو پڑھا جا رہا تھا عربی میں الگ تو چھوٹے بچے ہمارے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو بند نہ کرو بڑا لطف آ رہا عربی آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب جب نہیں رہے ہیں اس کی کھلاوت مٹھاس اور تاثیر ہے تو اس ہدایت کے نظام میں خاص طور سے اشتغال دل قرآن قرآن مشغول ہونا ہے ابھی مشغول ہونا کیسے ہے یہ مشغول ہونا ہے ایک تراوی کی شکل میں اس جی ایک میں ایک ختم سننا سننا سے موقع دا ہے دو ختم سننا ایک ختم سننا سے موقع دا. اس کو مولانا شفسانی صاحب نے بحری زیور میں لکھا اور دو, دو ختم سننا یہ مستحب ہے اور تین ختم سننا فی الولہ ہے اس کو مفتی حفاظت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں لکھا اس بات سے تین ختم سننے چاہیے اور ایک اس کی سلاوت میں لگنا کہ ماں منیف رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں اکسٹھ قرآن ختم کرتے تھے ایک دن میں ایک رات میں اور ایک ترابی میں امام شاضی رحمۃ اللہ علیہ ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے عضرت عثمان رضی اللہ عدم ایک رکاط میں ختم کرتے اور حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ عدم دو رکاط میں ختم کرتے تھے قرآن صاحب اکران تاجد میں سات راتوں میں ختم کرتے تھے اور جس بات کی پہلے صاحب کران پر بڑھاپا ہو گیا اور جہاد کی سرگرمیاں موقوف ہو گئیں اسلام پھیل گیا تو پھر انہوں نے عبادت میں محنت اور مجاہدہ کیا ایسی ترابی پڑی ہے کہ بوڑھے صحابہ عصا اور لاٹھیاں ٹیک کر کھڑے ہوتے تھے اتنی لمبی ہوتی تھی کہ قیام کرنا مشکل ہوتا تھا. اور لاٹھیاں ٹیک کر کھڑے ہوتے تھے اور جب ترابی ختم ہوتی تھی دوڑ کر گھروں کو جاتے تھے تاکہ کھانا کھائیں کیونکہ شہری کا وقت ختم ہونے کا خطرہ ہوتا تھا اتنی لمبی ترابی پڑی گی تو یہ مشغول ہونا ہے ایسا. خود تلاب کر مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائی کی ہماری کی کتابیں جو ہم لکھی ہیں تیس ختم کیا کرتے تھے اگر مولانا رحمت حسن صاحب سے ہوئی یہ تیس ختم کیا کرتے تھے قرآن جو ہے اس کے الفاظ دورانی ہیں ترجمے سے اس نور میں اضافہ ہوتا ہے اس کا سن دوبالا ہوتا ہے اور فین کے انسان کے قلب میں فین کے دروازے کھلتے ہیں لیکن اگر تربت سرجمہ نہ آتا ہو اور سمجھ نہ نہ ہو آدمی تو بھی اس کے الفاظ نورانی ہیں وہ باطن کے زنگ کو دور کرتے اور قلب کو نورانی کرتے ہیں اور یہ قرآن کے بارے میں کہا کہ ول فرقان یہ فرقان ہے و باطن میں تمیز پیدا کرتا ہے اس میں تو تمیز پیدا کرنے کے سور لکھے ہوئے ہیں لیکن جب آدمی قصبے سلاوت میں مشغول ہوتا ہے اس کے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک حق و کے پرک کی روشنی پیدا ہوتی ہے اس کے بادل میں ہر کو باتوں کی طبیع یہ فرقان بنتا ہے مومن جو ہے یہ فرقان بنتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت دیتا ہے نور اللہ توفیق اللہ مومن کی فراست سے ڈرو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کی توفیق سے بولتا ہے وہ چیز مانی یاد رہنے سے ترجمہ یاد رہنے سے اصل نہیں ہوتی ہے وہ کثرت اطلاع الفاظ قرآن سے ہوتی ہے کیونکہ نور مطالعہ الفاظ کے ساتھ اور وہ بات میں آتے ہیں شاہنامہ مب اللہ شاہب نے لکھا ہے کہ ہم نے کوئی بات اس میں کیسٹ میں بند کی اور وہ جب چلایا تو وہاں وہ آواز نہیں نکل رہی ہے ایک ضدی کی آواز کر رہی ہے یہ خیال رہی کیا ہو گیا تو کہتے میں نے کہا کہ جنوں پر تعبیر اثر کیا کرتا ہے کچھ تعویذ تو نہیں آتا تو میں نے لا لا محمد رسول میں لکھ کر اس کے اوپر رکھ دیا تو جن کی آواز غائب ہو گئی وہ صحیح آواز آنے لگ گئی کہ میں نے پھر ہٹایا تو پھر جن کی آواز آنے لگ گئی تو کہتا اب میں نے کہا چلے اب آزمائش میں اور ایک ازمائش کرتا ہوں میں اسی کلام کو میں نے انگریزی میں لکھا لا الہ ایسا کر کے لکھا میں نے لا اللہ محمد رسول پھر رکھا اس کے اوپر تو پھر وہ جن کی آواز بدسول جاری رہی موقوف نہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ جو زور ہے اور یہ تاثیر و قوت ہے وہ اس کے الفاظ میں اس یہ سکا کا مسئلہ ہے کہ ایک لفظ عربی کا بولا جائے الحمد و کو علیحدہ بولے یہ قرآن نہیں ہے رب العالمین کو علیحدہ بولیں یہ قرآن نہیں ہے للہ کو علیحدہ بولیں یہ قرآن نہیں ہے لیکن جب الحمد اللہ رب العالمین اس کو اکٹھا بولیں تو یہ پھر قرآن ہوگیا آپ جنابت میں نہیں بول سکتے آپ جن بھی ہیں اس کو مسلسل لکھ نہیں سکتے یہ اب قرآن ہوگی اس میں وہ تاثیر آ وہ روحانی تاثیر آ کہ جس کے بارے میں گاہ کو بیماریوں کی شفا ہے جلوں کا گنگ دور کرنے کا ذریعہ ہے اور اندر جو ہے تو بصرور بصیرت پیدا کرنے والی ہے یہ ساری کی ساری باتیں یہ تاثیر ہے اس کے الفاظ کی اب یہ موجودہ ہے چند ایک باتیں یہ دو تین باتیں اس کے بارے میں یہ موجودہ ہے اہل علم کو تو پتہ ہے کہ اس کے الفاظ ایسے سلیکٹڈ الفاظ عربی زبان کے سیے ہیں کہ اس سے کم الفاظ میں اس معنی کو بیان کرنا اس سے خوبصورت الفاظ لانا یہ کسی ادیب کے بس میں نہیں شیروی کا ایک واقعہ ہے کہ, اس نے کہا کہ جاننا بہت وسیع ہے اس نے مستقر ادیبوں کو بٹھایا اس نے کہا اس مضمون کو تم ادا کرو ادب کے بہترین سے بہترین اسلوب میں اس کو ادا کرو تو اس نے کیا خوبصورت پیراگراف بتایا کسی نے کیا خوبصورت پیراگراف بنایا بناتے بناتے ہر ایک آدمی نے اپنا ادبی کمال ظاہر کیا جہنم کی وسط کو ظاہر کرنے کے لیے تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے اس کو کیسے بنایا ہے کہ اس نے کیسے بیان کیا ہے یوم نقول جہنما حلم تلا سے وہ حلم مزید کہ جس نے ہم کو پوچھے کہ جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی تو بھائی بولے گی ہے کچھ اور تو سارے دیونے کا واقعی اس کی وسط کا اس سے بہترین اسلوب یہ ہم سے نہ ہو سکا خیر یہ تو اہل علم کے جاننے کی اس کی صرفی نحوی کمالات اس کے ادبی کمالات اس کے الفاظ کا جمال اور وہ چیزیں یہ ساری کی ساری یہ تو اہل علم کے سمجھنے کی باتیں ہیں جو ہمارے آپ کے بس سے باہر ہیں باقی سالمی عمر عربی میں گزاری ہو اور عربی کلام کی جو ہے بلاغت اس کا حوصن جمال کمال اس نے سیکھا ہو تو وہ اس کو پھر اس کو جانتا ہے کہ یہ اس میں کیسی حجیب وہ غریب چیز ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک عام سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی بات کا دعوی کر رہی ہو تو اس کو اس کا عملی ثبوت دینا پڑتا ہے اگر وہ عملی ثبوت اس کا دے دے اور وہ وجود میں آیا ہوا ہو تو پھر کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے اور اس کا اور اس کا, کا انکار نہیں کیا اس کا اور اگر عملی ثبوت تو نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف تھیئری ہے یہ تھیوریٹیکل سی ہے ابھی کل ہی میں نے ارسال آپ کو سنا ہے میں یہاں بیان کروں گا آپ کے سامنے تو یہ میرا پینتیس سالہ میڈیکل کا تجربہ ہے اور میں نے ایک نسخہ مرزے کے بارے میں ایسا اپنا ہے کہ اس کو آپ اس کے ایک خوراک لینا مرزا بالکل غائب ہو جاتا ہے اور آپ مزلے کا نام و نشان نہیں رہے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے اس کو ایسا نسخہ ہے یہ اس کی قیمت ہے اور اس کو کہنے کے بعد میں تین سیکھیں ماروں اور ناک میری بہ رہی ہو نیچے کپڑے میری گندی کر رہی ہونی تو آپ سارے کے سارے کہیں گئے کہ پہلے تو آپ کے نسخے بار آپ کے اپنی جان جھوٹ با اس کا بتا رہی ہے کہ اگر اتنا کامیاب نسخہ تھا اور اس کی اتنی تاثیریں تھیں تو آپ کو خود مزہ نہ ہوتا آپ کو خود زکام نہ ہوتا تو یہ بڑے باغ جو ہے اس نے اس بات کا دعوی کیا تھا جس کے نتیجے میں جاہلی اور باطل نظام کا خاتمہ ہوگا ظلم و عدوان جو ہے وہ زمین سے اندرا چھٹ جائے گا اور باطل بٹ جائے گا اور حق واضح ہوگا اور و مانسل اور انسانوں کے لیے جافیت کے اور راحت کے آلات پیدا ہوں گے اور یہ کس وقت کہا تھا قرآن میں یہ اس وقت کہا تھا جب کہ ہندوستان کے ہندو ایک مرنے والے خامند کے ساتھ اس کی عورت کو بٹھا کر زندہ جلاتا تھا ستی گرسنتیاں اور مصر کا بے وقوف عیسائی اور توہمات میں گرا ہوا اس کا یہ وحان تھا کہ درائے دیر اس وقت تک جو ہے وہ بین اور تفیانگی بنی آتی جب تک ایک خوبصورت عورت کو جو ہے لا کر اس میں قربان اس کے بیٹھ میں چلایا جائے۔ اور کا واقعہ ہے کہ ہر سال کی خاص تاریخوں کو نئی لڑکی کو دلہن بنا کر سمندر کے کنارے ڈالا جاتا تھا کہ کوئی وش کوئی جنات کی مخلوق آتی ہے اور اس کو ختم کر کے اس کو لے جاتی ایسے توہمات اور بادشاہ لوگوں کی زندگیوں کو تختہ مشق بنائے ہوئے اور ظلم و عدوان سے دولتے جمع کر کے اور خود اور ان کے لوگ و عیشت کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اتنا کمزور علاقہ یہ حجاز کا کہ اس پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا اور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو یہ پیغام دیا گیا اور ساتھ اس بات کی بشارت قرآن نے دی کہ ساری دنیا پر چھا جانے والے کہ سب سے پہلے جو آپ نے خطود لکھے ہیں کہ سرائے فارس کو اور ہرکل روم کو اور کو اس کے کو مقوض مصر کو لکھے خود ذات نے تو ایک آپ کا خط جب کہ کسرا پرویز کے پاس آیا ہے تو اس کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا ہاں اس علاقے میں کون آدمی کھڑا ہوا ہے جس نے اپنا نام پہلے لکھا ہے میرا نام بعد میں لکھا ہے اور کھا ہے کہ میری بات کو بانو گے سلامتی پاؤ گے یہ ضرورت کہاں سے آ گئی اور یمن کے گورنر کو یہ خط لکھا کس آدمیوں کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کر دو خط آیا اسے اپنے آدمی بھیجے گرفتاری کے لیے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس گورنر کو اس نے کہا آپ جو ہے گرفتاری پیش کر دیں اور یہاں آ جائیں میں سفارش کر کے اور میں کوئی طریقہ کر کے آپ کو جو ہے ان سے چھڑا دوں گا اب یہ آدمی جو آپ سے ملے تو ان کی منشین کی اس سے بڑی ہوئی تھی ان کی موڑی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو بٹھایا ان سے کہا کہ تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے خدا کس راہ نے کہا ہے تو اس کے جواب نے آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے تو میرے رب نے فرمایا ہے کہ میں ڈاڑی کو بڑھاؤں اور موشوں کو اور پھر صاحب اکرام سے فرمایا ہے کہ ان کو بعد کے لیے ٹھہرائیں اور صبح ان کی بات کا جواب دیں گے صبح جب ہوئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ, کہ گزشتہ رات میں میرے خدا نے تمہارے خدا کو قطر کرا دیا جاؤ تو یمن کے گورنر نے اس بات کو نوٹ کیا اس نے کہا کہ یہ بات درست نکل آئی جیسے کہ انہوں نے کہی ہوئی ہے تو میں ایمان لے آؤں ہوں واقعی اسی رات کو خسروں کے بیٹا شیرویہ اس کو قدر کر دیا تھا حکومت لینے کے لیے تو خیر یہ میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ اتنا حیثیت سمجھ رہے تھے اس کو گرفتار کر کے لاؤ اور وہ آدمی کہتا کہ آپ گرفتاری پیش کر دیں سفارش کر دوں گئے یعنی کوئی حیثیت نہیں دے رہے تھے لیکن وہ تعلیمات جب آگے بڑھی اور جب وجود میں آئی اور انہوں نے وہ گروہ تیار کیا جن کو صحابہ اکرام کہتے ہیں اور وہ جب گروہ آگے پڑا تو اسے دنیا کو جو ابالا کر کے رکھا اور کہ کسرا فارس کا نظام بھی دھرام سے گر رہا تھا اور ہیکن روم کی بھی اس کا بھی سیاہ پہنچا ہو رہا تھا اور مقوق سے مصر سب کو جو غلام بن کر آنا پڑا اور اس کی تاثیر ظاہر ہو کر رہی تھی اب یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کی بنیادی اور اسلوب کیا ہے اور اس کو حاصل ان نتائج کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ایک دس منٹس پر میں بات کروں گا گی پاک جو ہے یہ ایک انتہائی کنکریٹ اور مضبوط چیز انسان میں ڈالتا ہے توحید کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان کو ایک بات اصل ہوتی ہے جسے تبکل کہتے ہیں اور ایک بات کو قرآن نے قرآن سمجھا رہا ہے جو آخرت ہے اور ایک شخصیت کا تعارف کرا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے یہ چار اس کی بنیادی ستون ہیں توحید و رسالت اور توحید و توکل اور رسالت و آخرت یہ چار باتیں انسانوں میں پیدا کرتا ہے جب توحید و توکل انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے, اس کے سامنے کائنات کی ساری چیزیں تجقے کی حیثیت اور قطوت کو لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذلجل اور کبھی اس کبھی ذات کے ساتھ اس کو واپسنے کی نصیب ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کا مظر بنتا ہے تو توحید آتی. قرآن کی چھ ہزار دو سو بتیس چونتیس آیات بھی ہیں اس میں مہم یہ چائے یہ جو ہے چار باتیں بیان ہوئی ہوئی ہیں اور اس کو چار اسلوب سے قرآن نے بیان کیا ہے ایک آیات ای افاقی کی شکل میں ایک آیات ای انفسی سدرحیم آیات ناف اللہ فاقی وفی انفسم حتائے کائنات پر باز کر کے اور کائنات کی چیزوں کو سامنے لا کر ان کو بیان کر کے آیات فاقی میں اللہ نے اپنی شان اپنی قدرت اور اپنی بجائی کو بتایا ہے اس پر قرآن عباس ہے آئے تو کیا آیاتیا پاکی آئی ہی. پھر میں ہم نشانیاں بتائیں گے خود تمہاری اپنی جانوں کے اندر تم آیات نا فلافات اور فی ہم دکھائیں گے ان کو نشانیاں اپنی جہاں کل جہان کے اندر خود ان کی جان کے اندر جان تک ان پر حق واضح ہو سبھر کے مزمون کو بڑھاتا ہوں نا طلبا کو میں کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کی شاخ اگر ہردے کی ہو تو یہاں ماڈل ہے اس طرح کی شاخ ہو تو یہ ڈلکس ماڈل ہے اور اس کی نفران جو ہے وہ اتنی لمبی ہو ان کی لمبائی سے یہ سپر ڈلکس ماڈل ہے اس کے گردے کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ یہ ایئر فورس کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں نا تو ان کو پندرہ میٹ جو ہے پندرہ کلو میٹر تیس منٹ میں دوڑنا ہوتا ہے جو آدمی پندرہ کی دوڑ کو تیس منٹوں میں کرتا ہے اس کو فلائٹ پر بٹھایا جاتا ہے کیوںکہ اس وقت سپر ڈلیکس ماڈل گردہ اور دل اور پھیپڑا یہ جو ہوتا ہے اس پر کام کرتا ہے سمارنگا. کہ ایک لاکھ نالیاں ایک گردے میں دس لاکھ دس لاکھ نالیاں ایک گردے میں پانچ لاکھ کام کر رہی ہیں پانچ لاکھ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں ہر گردے میں ایک ریزرو گردہ ہے دو گردوں میں چار گردے ہیں انسان کے پاس جو نالی گودے کی ختم ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے دوسری نالی کام شروع کرتی ہے خیر اور اس کو جو یہ ایک دفعہ ہمارے انجینئرنگ کے عالمیر صاحب انجینئرنگ کے بیٹھک میں انج... میں نے کہا ان کو سول انجینئرنگ والے اور تم میرے پاس آؤ تو تمہارے ساتھ بدل کی آرچیں آرچز اس میں ہیں اور اینگل اور کر واڈیوں میں ہیں یہ تمہارے ساتھ میں ڈسکس کروں تو تمہیں پتہ چلے کہ سول انجینئرنگ کا کمال انسان کی ہڈی میں ظاہر کیا ڈیڑھ من کے وزن کو یہاں آٹھ نو ہڈیوں کی ایک آچ بنا کر اس پر ڈالا جاتا ہے اور سکڑتی نہیں ہے اور بیٹھتی نہیں ہے اس کے نیچے اور اس کو اٹھائے ہوئے ترتی اور اتنی پتلی کمزور ہڈی اس کے نیچے کو موٹا کر کے اوپر کو پتا یعنی ایک, ایک سائلینٹ اس کو کرف دی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت اجلاد میں آج آہستہ اس کو اوپر چھوٹا کیا گیا ہے تو اس کو ایک ایسی کرف دی گئی ہے اس کو کا ایسی کر دی اس میں تین چار قربے ہیں سیمر میں یہ سورج جی نے والوں سے پوچھے کہ جو کنکریٹ کا سٹرکچر بناتے ہیں اور قرض دیتے ہیں اس کو سریے کو اس کے اندر تو جب وہاں اس, اس کو دیکھے ہیں تو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے زیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے پھر پتہ چلتا اس, اس کی جان کے اندر اور پھر دوست دوبارے قرآن کے ایک کو شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تذکیر بھی یام اللہ تجکیر بھی اعلان امبیال مسلاحظہ کے واقعات کو بیان کر کے پھر انسان کو یاد دھیان نصیب کہیے یہ ایک در تجگیری بھیا مل رہا ہے تجگیری بیالہ اللہ اللہ تعالی کے احسانات کو کیسے بارشوں کو برسایا کیسے تمہارے لیے کھانا پیدا کیا تمہارے روزہ روزی پیدا کیا؟ او آئے تم کی ہیں ایسی زبردست دعوت اور اتنا زوردار اس کی دعوت ہے یہ چیز ادھر پیدا کی جاتی ہے اس سے انسان کی شخصیت کا باطن بنتا ہے پھر ظاہری ہمارے بادشاہ کی شکر میں کرائے جاتے ہیں جس سے کس کا کدور پختہ ہوتا ہے پھر معاملات میں اس کو استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ اجتماعی زندگی کو وجود میں لائے کیا اجتماعی وجود میں آئی ہوئی زندگی غیر اقوام کو آپ کی طرف کھینچے گی اور وہ اجتماعی زندگی آپ کو حکومت دے گی کہ آپ آگے بڑھ کر وہاں پچھائیں گے اب یہ ہے کہ یہ بات حاصل کیسے ہو یہ تو ہو گیا دین قرآن تو ہوگیا دین آپ جن کا کام کیا چیز ہے وہ اس کے لیے چھ ادارے جم کر کام کریں گے تصنیف و تعلیف درس و تدریس دعوت و تبلیغ کسور کی شکل میں بیت الدقین سیاست کی شکل میں قانون و آئین اور کتاب یہ شو کام کریں گے چھ کہ روشنی کا کتاب لے کے سیٹن سیٹن ایک برسے سے کر لکھ دیا ساری امت مسلمہ پر جائے یہ فرض کفایہ ہو گیا کہ اس کا جواب لکھ کر دے ترسیب و تعلیم کا ایک شعبہ ہے اس پہ جم کر کام کریں گے سبحان اللہ لوگوں نے کام کیا ہے ڈاکٹر مز اللہ صاحب نے پوری یورپ پہ لایا اور ترسیب و تعلیم کے شعبے میں سے کام کیا ماشاءاللہ اللہ اور دس تدریس اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی کے بعد اگر اکادرین دیوبند بیٹھ کر دیوبند نہ بناتے اور پچاس سال میں بیٹھ کر کام نہ کرتے تو آپ کی کوئی تاریخ وجود میں نہ آتی میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ آپ کی جو بھی تاریخ تھی اس کو تازہ خون دیوبند کی تاریخ نے دیا ہے جانے دینے کو لے کر پتنگوں کی طرح لوگ پڑے ہیں اور اگر یہ دین نہ زندہ ہوتا تو آپ کی کوئی لیگ اور کوئی چیز کوئی طریقہ آگے بڑھا نہیں سکتی تھی ہمارے مولانا شدید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا ہے واقعہ خود انہوں نے کہا کہ ہمیں برکت سے حکم آیا کہ آپ جو کانگریس کا اجلاس ہونے والا ہے پشاور میں ان کی اسمبلی کا اس کو باہر سورت ناکام کرنا ہے تو سر سرپور جیسے کہتے ہیں اوپر سرحل گزر رہی ہے اور نیچے سڑک ہے ہم کو کہتے ہیں کہ میں جلوس لے کر یہاں پہنچا مسلم لیگ کا اور یہاں گیا تو انگریزوں نے ایک سرخ سرخیتا بندا ہوا ہے اور اعلان کر رہے ہیں کہ جو اس کو پار کرے گا گولی کا نشانہ بنے گا اس بات کو گول کر کے کہا کہ ہم اس کو نے پار کر لیا میں کہا بولا ساتھ اس بات کو بتاؤ کس نے پار کیا تو اس میں نے ناراج تقبیر اللہ ہوا اور میں نے پار کیا اور میرے پیچھے پھر مانکی صاحب نے پار کیا اور, اور فائر کھلا جو فائر کھلا تو اس میں آ, پیر مانڈی صاحب کا ایک مریض شہید ہوا اہ کو گھٹنے میں گولی لگی زخمی ہوا بہرحال اس کو ہم نے اس کو, اس, اس بیریو کو پار کر لیا اور اجلاس پہننے کا ناکام, ناکامیاب کیا اور کہتے اس یہ جو قربانی پیش کی گئی جو شہادت ہوئی تو اس کے بعد ایک نعرہ اٹھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس نعرے نے لوگوں کے دلوں کو گربا کر ان کو بے, بے چین کر کے گھروں سے نکال اور یہاں تک کہ وہ اگر مسلم لیگ کے پاس یہ نہ ہوتا تو یہ بڑے صغیر کے مسلمانوں کو اپنے جھنڈے کے لیے جمع نہیں کر سکتی تھی وہ سیکرٹریٹ لڑکی نے یہاں پشاور میں لاہور میں پشاور میں جھنڈا لہرایا ہے لا اس کی تصویر کو دیکھو یہ کیسی اسی کی بس تصویر ہے اور اسے جان کی قربانی دے کر جھنڈے کو اوپر لہرایا ہے تو درس و تدریس جو ہے یہ اس کتاب کی درس و تدریس اس چیز کو تمہارے اندر زندہ کرے گی اس لیے اس وقت بر صغیر کا بہت بڑا سرمایہ جو ہے ہمارے دارالعلوم ہے اور جو انگریز جو امریکہ اپنے زخم افغانستان میں چاٹ رہا ہے بدار بدارس کے ہاتھوں چاٹ رہا ہے اور اس کو کوئی سبیل نظر نہیں آتی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اور اپنی اپنی ضرورت کو چھپا سکتا ہے دعوت تبلیغ ہے کہ نقائد نظریات کو جوش و خروش سے اور دل کا زور لگا کر بیان کیا جائے گا اس کو تب وہ دلوں میں آئیں گے صرف معلومات کی شکل میں ان کی حقیقت وجود میں نہیں آتی اس لیے ہم نے فاروق عدل نے اپنے دور میں باقاعدہ واحزین کا انتظام کیا یہ ہماری طرح پاگل دیوانے لوگ چیخ چیخ چیز سے ہم جو سیختے ہیں اس کے سیختے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اندر داخلہ یہ ادا و تبلیغ ہے اور بید و تلقین کا سلحل جو کالت کے اندر ذکر کو داخل کرتے ہیں کہ جب ہڈی کا گودا رگ پٹھا اور جب اسمت علی نے جلود مقلوب مرا ذکر اللہ جیل ذکر کرتی ہے دل ذکر کرتا ہے اس کو محسوس کراتے ہیں اللہ اور بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ ہو ذکر کی یہ تاثیر ہے تو وہ گہرا ہے ایک کے اندر آتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا چیز تھی جی آجو باستر آجو باستر آجو آجو آجو. اس میں اپنے آپ کو باخبر رکھنا پڑتا ہے کہ گردو پیش میں عالمی آلات کس جگہ پر چل رہے ہیں افغانستان کے انقلاب سے دو سال پہلے حضرت مولانا سلی ندوی صاحب نے کتاب لکھی ہے درائے کابل سے درائق تک ان کو محترم عالم اسلامیہ کی تنظیم انہوں نے دورے پر بھیجا ہے اس میں دو سال پہلے اس انقلاب سے اس انقلاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پر کچھ بہرحروں نوجوان ایک ایسی تاریخ کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے اور وہ وغیرہ جو ہے اس کو اس کی بنیاد بن رہے ہیں سبدار داؤد کا نام لکھا اس میں اور پھر نے نام لکھا ہے کہ یہ مجددی اور یہ فلاں فلانے جو ہیں اگر یہ کچھ بیدار ہوئے اور آگے بڑھے تو اس خرابی کو روک لیں گے اور اگر ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا تو اس خرابی کو روک نہیں سکیں گے اور واقعی جو بات انہوں نے لکھی تھی وہ دو سال بعد وجود میں آنا شروع ہوئی اور داود سے وہ بات چلی گئی ہاتھ سے ہے اللہ کے صلی علم جو کہہ رہا ہے وہ مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بیدار ہونا پڑتا ہے اور گرد و پیش پر نظر رکھنی ہوتی ہے اور آخری بات جو ہے وہ ہے کتا میں جان کر نظرانہ پیش کرنا ہوتا ہے وہ قرآن ایسا کتال کو بیان کیا ہے کوئی پڑھتا ہے اس کو آدمی جتنا عرصہ افغانستان کا جہاد رہا میں ہر روز جو ہے استغفار پڑتا تھا اس بات سے کہ میں کیوں نہیں جا سکتا ہر روز بعد میں اخبار پڑتا رہا ہمارے ڈبلو والا یہاں بڑا سخت پٹا پڑ گیا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا افغانیوں کے ساتھ اور بڑی تو میں ہوئی میں نے کہا مجھے جی بہت بہن کے پاس میں کیا میں نے کیا کیوں ناراض ہیں انہوں نے کہا بڑے اعتراض آپ جھاد نہیں کرتے یہ ہے بڑے اعتراض کیے, کیے کیے کیے انہوں نے تو بارے صاحب جب جا رہے تھے تبلیغ ہیں کہا ضرور ہے بس پھر جھگڑا ہوتا تھا جب نے کہا صاحبوں کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا جی آپ نے تو اللہ کے لیے ہجرت کی ہوئی ہے اس کا بہت اجر و ثواب ہے اور بہت مبارک یہاں پھر آپ کتاب کر رہے ہیں اللہ کے نام پر یہ تو بہت ہی مبارک آپ کا کام ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تو بہت ہی ضعیف ہیں بہت ہی کمزور ہیں ہمیں اپنے ذوق کا کمزوری کا احساس ہے بدا. اور ہم جی آپ کے پاس یاد کرنے کے لیے آئے تھے جب آپ کے لوگ کتاب میں گئے ہوئے ہوں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر نہ گئی ہو تو ہمارے ساتھ بھیجیے کریں تو دین کی ضروری ضروری باتیں سیکھ لیں گے ان کی جذبہ پیدا ہو جائے گا ملک کی قوت آ جائے گی یہ ہوگا میں تیار کرنے کے لیے آیا تھا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ کا ہم کریں گے اس بات کو ہم کیا چاہتے ہیں میں کس بات کو تو مانتے بالکل تو آخر میں نے روایت کو کہا کہ مجھے افغانستان ضرور بھیجو تو پینتیس دن کے لیے مجھے بھیجا افغانستان اور اسے سے تو کیا کہتے ہیں تو ہم سے لے کر دریا تک ہم نے سفر کیا اور گولیاں چلتے پراگر سرو سے گزرتے ہوئے ہوا لڑا ہمیں چلا دیا لے جا کر لے آیا تو ایک آخر میں جو ہے تو وہ جان کا نزرانہ پیش کرنا ہوتا ہے ایک کتاب لکھی ہے تاکہ اسبانی صاحب نے جہانی دیدا اس کو موتا کے میدان کا اپنی چار میں لکھا ہے پھر انہوں نے شہر لکھا اس میں. کہ مقامی آج کی دیگر مقامی بندگی دیگر مقام بندگی دیگر مقامیں عاشقی دیگر نوری سجدہ خواہی خاکی بے شلا خواہی بندگی کا مقام کچھ اور ہے عاشقی کا مقام کچھ اور ہے نوری سے ہے اللہ تو صرف سجدہ چاہتا ہے اور خاکی سے سجد سے مزید کوئی چیز چاہتا ہے وہ مزید کیا چیز ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ دو ہزار کرام دو لاکھ کے مقابلے میں ڈٹے ہیں موتا کے میدان اور کتنے سا, ساٹھ کی چادت ہوئی ستر کی اور بیس ہزار کو قتل کیا موتا کے حالات کو پڑھے دکھے بوتا یہ یورموک بوتا اور جلد کی جگہیں مثالی ہیں آپ جو گاگو لکیڈیے نا یار بوک ایکسرسائز اکیڈمی چھبیس میل دوڑاتے ہیں کیڈڑوں کو تو جان کا نظرانہ پیش کرنا ہوتا ہے یہ یہ چھ شعبوں کی اس کا اثر کرنے کے لیے چھ شعبے قرآن میں بیان کیے ہیں آپ ان چھ شو میں تعاون تناسر ہوگا ایک دوسرے کی تائید ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کی دعا اچھے جذبات بعض مجبوری کی وجہ سے میں ایک بات کر سکوں گا دوسری نہیں کر سکوں گا لگوں کو اچھا سمجھوں گا میں تو ایسے مٹھی کی طرح مضبوط ہوگی اور وہ نتائج آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ کہ جو نتائج ہم سے پہلے ہمارے قابرین نے حاصل کیے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اس کو حضر کرنے کی میں توفیق فی فرمائے اس کے لیے آپ کچھ ہے تو جائن کرنا پڑے گا کسی چیز کو یہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا جی کہ اس میں آپ کو کسی کا ساتھ دینا پڑے گا ادارے ادارے میں داخل ہونا پڑے گا وہ ادارہ آپ کو لے کر چلائے گا آگے تربیت کرے گا آپ کو آگے بڑھائے گا میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا ہوں امت مسلمہ یہاں جن کا کام ہو رہا ہے وہ ہمارا ہی کام ہے ہمارا ہی کام ہے کوئی کتنا گرا پڑا ہوا کیوں ہے وہ کسور سے ہمارا ایک افسر آیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مصریوں کے خلاف تو آپ پہ مستری کے خلاف ادر کے خلاف مستری کے خلاف اس نے کہا کہ اگر یہ کسور وغیرہ مصری نہ گئے ہوتے نا کہ ڈیڈی کے کنڈے پروفیسر وغیرہ میں نہ گئے ہوتے تو اس پہ اسلام کا نام نشانی باقی تو رہ سکے کچھ سنبھالا ہے اس کو اللہ بات مجھے مصری پہنچے جو کچھ باقی رہ رہا رہ ہے کوئی نقشہ رحلہ نام رہ رہا رہ, باقی کوئی نماز پڑھ رہا ہے ان کی وجہ سے کیونکہ ان کو انہوں نے نہیں روکا ہے کہ ان کو ہی نہیں سمجھتے سبحان اللہ تو اس میں ان آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دے گا عمل کی خود بھی آپ فرمائے گا اور بہت قیمتی سٹاف آئے ہوئے اس میڈیکل کالج میں ہر چیز کو لے کر سنبھال سکتے ہو جی یہ ہماری دیوانی مجنون طبیعت تھی تو اس چیز کو یہ پڑھا ہم نے پورے کوشش کے ساتھ پڑھا ہے پڑھایا بھی ہے جی اور ساتھ دنیا جہان کی مصیبتیں جلدی تھی کہا تو جا رہے پھر پھر کہا جی کیا کیا کچھ کیے ہوئے صاحب اللہ تبارک رسمانے کی توفیق نہ فرمائے الحمد لله رب العالمين اقبلتم تقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه يا اول الاولين يا اخر الاخريين يا قوت المتين يا ارحم المساكين يا ارحم الراحمين يا حي يا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت الله لا اله الا الله الحي الله مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محمد صلی اللہ <سؤال> علیہ ون محمد صحیح صاحب کے کو بند کیا اس کوشش کی اور لینک اس کو قبول فرما یا لالان کی میئر کو قبول فرما نکال کے آئے صحت کے ساتھ عمر کے ساتھ یا قبول فرما فرما فرما یا کے حال پر رحم فرما یا کے کو غارت فرما یا اعلیٰ امریکہ کو دباؤ برباد فرما یا کی کو ٹکڑے ٹکڑے فرما اور اس کو غارت فرما یا اللہ اس قوم کو اللہ ٹکڑے مانگتا مانگتا اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں جہاں پر ظلم و سید و تکلیفوں میں یا علامہ فادر فرمان کی عورتوں کی بچوں کی جانوں کی بڑوں کی فادر فرما یا آلو کے مالوں کی فادر فرما یا ہماری میں جو بھی مار ہوں یا شبا نہیں فرما یا تنگست نظر سے روزگار کو کامیاب فرمان کی آپ کی دلی ملادوں کو پورا فرما سلام اللہ